اسلام کا طریقہ دعوت قرآن میں ارشاد ہوا ہے شرع وی من الہ ما وس وما ابراہیم به موسا و عیسا ان عقیم الدین ولا تفر رقوفی قبر المشرقی نا ما تدعوهم الح اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی وہی ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کا حکم ابراہیم موسا و عیسیٰ کو دیا تھا یہ کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو مشرقوں پر وہ بات بہت گرا ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو اقامت دین کی اس آیت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ دین کو قائم کرو باطل کو مت قائم کرو بلکہ یہ فرمایا کہ دین کو قائم کرو دین میں متفرق نہ ہو جس حالت کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور جس حالت سے منع فرمایا گیا ہے دونوں آیت کے الفاظ کے مطابق خود دین سے متعلق حالتیں ہیں اور ان دونوں حالتوں میں سے ایک دینی حالت کو چھوڑنے اور دوسری دینی حالت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے گویا اس آیت میں جو حکم ہے وہ اقامت باطل کے مقابلے میں اقامت دین کا نہیں ہے بلکہ تفریق دین کے مقابلے میں اقامت دین کا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں دین سے مراد صرف اساسی دین ہے کیونکہ اساسی دین تمام انبیاء کے درمیان یکساں تھا اور اسی میں سب کی مشترک پیروی کی جا سکتی ہے تفصیلی شریعت قرآن کی تصریح لک جَعَلْنَا من کم شریعتوں و کے مطابق ان کے درمیان مختلف تھی اس لیے تفصیلی شریعت میں بیک وقت سارے نبیوں کی پیروی ممکن نہیں تفصیلی شریعت میں نبیوں کے درمیان جو فرق تھا وہ کسی ارتقائی شریعت کی بنا پر نہ تھا بلکہ حالات اور دعوتی مراحل میں فرق کی بنا پر تھا یہ فرق مختلف مسلم گروہوں کے درمیان آج بھی ہے اور ہمیشہ پایا جاتا رہے گا اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں ایک وہ جو دائمی طور پر یکساں حالت میں مطلوب ہے دوسرا وہ جو حالت کے تابع ہوتا ہے پہلا حصہ اثاسی دین سے متعلق ہے اور اس کو قرآن میں الدین کہا گیا ہے بہاوالا صورت شرا آیت تیرہ دوسرا حصہ شرا اور منہاج کا ہے بہوالا سورت معائدہ آیت اڑتالیس یعنی فرعی قوانین اور طریقہ کار پہلے حصہ دین کو قرآن میں سبیل یعنی راستے سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے حصہ دین کو سبل یعنی راستے کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا حصہ ہمیشہ ایک رہتا ہے وہ ہر زمانے کے لیے واحد شاہ راہ ہے اس کے برعکس دوسرے حصہ دین کا تعلق حالات سے ہے اور اس میں ایک سے زیادہ صورتوں کی گنجائش رہتی ہے حکم ہے کہ دعوت و عقامت کا موضوع ادین کو بناؤ سبل متفرقہ کا کو مت بناؤ متفق علیہ دین کو قائم کرنے میں لگو مختلف فی دین کے پیچھے پڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ قرآن میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے عمل کی ایک شاہ راہ مقرر کر دی ہے تم اسی پر چلو ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلو ورنہ تم اصل خدا شاہ راہ سے بھٹک جاؤ گے اس شاہ راہ کو قرآن میں دین قیم یعنی بیالہ حبل اللہ عالمران سوا السبیل سورت الماعیدہ اور صراط المستقیم سورت انعام وغیرہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سر انعام کی انیسویں رقو میں چند بنیادی چیزوں کا حکم دینے کے بعد ارشاد ہوا ہے وہ ان نہ سراتی مستقیمہ فتبی ولا سبلا فتح رقب ان سبیلی ذالکم و ساکم بھی لال کہہ دو کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ سو تم اسی پر چلو اور دوسرے راہوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اصل راہ سے جدا کر دیں گی اللہ تم کو حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بنو سورت انعام آیت ایک سو ترپن ون ففٹی تھری اس آیت میں متفرق راستے یعنی سبل سے مراد کفر و شرک کے راستے نہیں ہیں بلکہ وہ راستے جو دین میں دین کے نام پر نکالے جاتے ہیں بہوالا قرطبی اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے جو کچھ مطلوب ہے وہ واضح الفاظ میں قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے یہ قرآن تعلیمات عملا زندگی میں کس طرح متشکل ہوتی ہیں اس کا واضح نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی زندگیوں میں موجود ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اسی ثابت شدہ الدین پر قائم رہے اس کے سوا دین میں ایسی باتیں نکالنا جو قرآن و سنت سے بلا اختلاف ثابت نہ ہو ادھر ادھر کے راستوں پر بھٹکنا ہے جو آدمی کو اصل خدائی راستے سے دور کر دیتا ہے بطور خود آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دن پر چل رہا ہے حالانکہ اصل خدائی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا